فلا هاذي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أسبق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها بكل مرزق برعة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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد سبحانك العلم لما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرحني صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأمينوا إلى ربكم وأصنعوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِدَّهُ فَاقِ الْعَرْشِ رَحْمَةِ صَوَقَتْ غَضَبِ يمَاهِ سَيَان یہ ایک مقدس اور مبارك مهينة اس مهينة خالق اور مخلوق کا ایک خصوصی تعلق ہے یہ بڑی ایک منفرد عبادت ہے اللہ فرماتا ہے سلی روزہ میرے لیے ایک اور حدیث میں یوں الفاظ ہے زیادہ اور بھی بندہ اپنا کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے جگہ اور شباب بھی اپنا پیما میرے لیے چھوڑتا ہے وہ زیادہ اشیا ہوا تھا ہو اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے یہ ایک خصوصی تعلق ہے کہ اللہ نب الزت بندے کے اس پوری عبادت کو اپنے لیے قرار دیتا ہے اور ادر و ثواب کے وعدے فرماتا ہے خصوصی محبت کا اظہار اور اعلان فرماتا ہے ان روزے دار کے پاس اگر کوئی بیٹھ کر کھا پی رہا ہو عزت اس وقت تک کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے بندے کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہو روزے دار انسان کے منہ کیمت کے روز جنت کی کستوری سے افضل اور عمدہ ہوگی یہ ایک خصوصی تعلق کی دلیل ہے جو کسی اور عبادت کو میسر نہیں ہے اس عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تو جاتا ہے یہ ہے کہ اس عبادت کا حق ادا کیا جائے اس عبادت کو تمام شوائب سے پاک و صاف رکھا جائے زبان میں ہو آنکھیں ماحول ہو کان ہو اخلاص ہو اخلاص ہوزت اپنی رواج اپنی محبت اور اپنی رحمت بندے کو اطلاع فرما دیتا ہے اور ہم تو سراسر اسی محبت و رحمت کے محتاج اللہ رب العزت سے کٹ جانا اس کا ہم سے کوئی متحمل نہیں ہو سکتا محمد یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا الى نفسی پر اے اللہ میری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ایسا لمحہ حق نہ آئے کہ تم مجھے میرے سپرد خرد کر مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے اور صرف تیرے تعلق اور تیری محبت و رحمت کا منتظر اللہ رب العزت نے رحمت و تعلق کے رسول کے مواقع ہمیں دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نے ایک کتاب کا ذکر کیا ہے سعید بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے خود لکھی ان الله كتبه بقرار الله لكي. فهو عرش. وكتاب عرش فر الله نے کتاب لکھی ہے وہ ہے انبہ فوق العرش وہ کتاب عرش رب الله کے پاس وہ کتاب اللہ رحمتی سباقت رابع تو میری رحمت پہلے ہے غصہ بعد میں میری رحمت میرے غضب سے سب لے گئے یہ اندارے آگاہ کر دی اس حدیث کی کیا تفسیر ہے وہ سب اللہ کی رحمت کا پہلے ہونا مقدم ہونا کیا معنی نے اس پہ اما ربر عزت ہر شخص کی ہدایت چاہتا ہے چنانچہ اپنے انبیا نوا دی ندیوں کی دعوت ہر انسان تک پہنچا دی ہر گھر میں پہنچا دی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدمی سے بھائی تمام قدرہ مدر اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ فائدہ کرما اسلام کو پہنچا دوں یہ اموا کی رحمت کی سبقت ہے اس نے بندوں کو اپنے انبیاء کی تعلیم سے روشناس کر دیا بابت پہنچا دی بادہ کر دیا یہ تو عید کا راستہ میرے انبیاء کی اتباع کا راستہ یہ میری رحمت کی بنیاد ہے انبیاء کی تعلیمات اس رحمت کی احساس ہے چرانچی اللہ کی رحمت ہے اس نے یہ دین ہمیں دیا قرآن پاک ہمیں دیا اپنے تر کی سنتیں ہمیں دے دی جنت کا راستہ وعدہ کر دیا سعادت کا راستہ سمجھا دیا اب اس کو قبول کرنا ضروری اس رواہ پر چلنا ڈر یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور اگر اس راہ کو اسے خوش ڈال دیا پھر اللہ کا دنو گئے اس لیے تین کو سمجھو تو و سنگت یہ دو بنیادی رکھتے ہیں دو اللہ کی رحمت کی بنیادی انہیں سمجھو ان کی معرفت حاصل کرو اور پھر وہ توڑو اور چلو جن پر امبیاب ان سلیم اور ان کے خاص اخبار چلتے رہے رحمت یقینا یتیم لابی والی حسین لاپتم رحمت اللہ ای تو ہم پر بتا دیجیے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر رہے تھے گناہوں کی شکل میں شرک کی شکل میں کفر کی شکل میں زنا کی شکل میں شراب نوشی کی شکل میں پتن کی شکل میں لاپت محمد اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان منگو یا ضرورت نہیں اللہ رب العزت یتیم سارے گناہ معاف کر دے بھائی صرف ضرورت اس قمر کی ہے اس رحمت کے حصول کے راستوں کو پہچان صحیح بخاری میں ابن عباس کی روایت کچھ لوگوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ لوگ کیا تھے جا غلا شرف مشرق تھے شرک کے پنڈون میں پھنسے ہوئے ان کی زندگی شرک کے عیدادوں میں دلگی اللہ کی طرف نقائص منسوخ کرنے والے اللہ کے شریک بنانے والے یہ طائرات کے سب سے بڑے باغی ہوتے ہیں مشرق تھے اور اس پر اضافہ یہ کہ قتل کو اکثر رو انہوں نے بڑے بڑے قتل کر رکھے تھے تو اکثر بہت زیادہ قتل تو دو چار کسانوں کو نہیں بلکہ بہت سے افراد کے وہ تھے بس روم کو اکثر رو انہوں نے جنا کر رکھے تھے اور بہت زیادہ اچھا رو بہت زیادہ مشرک بھی تھے قاتل بھی تھے سانی بھی تھے آگر ہم کہتے ہم سے کہتے ہیں حاصل اہم ہم سمجھا جو آپ کی باتیں ہیں جو آپ کی دعوت ہے ہم نے سمجھ لی بڑی پیاری دعوت تحریف کی دعوت ان بزرگ کو پتار پتار کے ہم مایوس ہو چکے یہ ہمارا کسی کام نہیں آیا ہم اسلام تمول کرنا چاہتے ہیں لیکن تخ میں تخ میں ارا ماں لہو بلک فارا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا یہ شرط یہ اللہ کے دن سے بغاوت یہ تریا والا امن سراب نوشی ان گناوں کا کیا بنے گا دلارے محمد الرسول اللہ اپنی امت کی ہدایت کے حریث جواب نہیں دیتے آسمان کی ادب دے کہ یا کوئی ان کی شرح پر مارے یہ بندے اس دین میں آنا چاہتے ہیں ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں رہنمائی فروا دے جوریل عمل اسی بجلس میں آ گئے اسی بہی کو لے کر افرا کو سے لا کر لوگ میرے ان بندوں سے کہہ دوست یہ میرے بندے وہ انہوں نے کوئی زیادتی کر رکھی لیکن میرے بندے ان کو کہہ دو میں آ سکتا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان یا پھر ضرورج نہیں ہے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر توبہ کر لوگے گے شرک بھی معاف قتل بھی معاف زنا بھی معاف سارے گناہ معاف ہو جائے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ میں ابھی ہوں اپنے پرور کی طرف لوٹ جاؤ انامت ان اللہ رجوع, ان اللہ, رجوع ان اللہ یہ راستہ اپنا لو اللہ کی طرف عنابت کا راستہ رجوع راستہ دے کا راستہ لوٹنے کا راستہ واپس چک جاؤ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چکا دو یہ شرط بنیادی شرط رحمت سے مایوس نہ ہونا سارے گناہ مار ہو جائیں گے یہ دو شرط بھی ایک عنادت کی ایک استسلام کی اللہ کی طرف رجوع کی لوٹ لوٹنے کی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چکا دینے کی یہ عادت کیا ہے اس اسلام کیا ہے بس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ میں جڑ گئے اس کے ساتھ چاہیے شاعر نے کہا تھا اللہ کے ترمبر نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کرنا پڑھ دیتا تو مسلمان ہوتا اس کے اسلام کی گواہی میں دیتا اس نے کہا تھا کہ اللہ شرین اللہ فاتل لسائے اللہ کے ہر چیز باطل وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس چیز میں اللہ کا نام نہ ہو جس سانس میں اللہ کا نام نہ ہو وہ باطل جو لمحات اللہ کے نام سے خالی ہو وہ باطل ہے اب یہ عرامت کیا ہے اسلام کیا ہے ہر چیز میں اللہ اللہ کا ذکر اللہ سے دعائے اس کی رحمت میں کمر محبت اللہ کے لیے خوف اللہ سے عبادت اللہ کی دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے بخار اللہ کو رحمت میں کمر صرف اللہ کی ہر چیز میں اللہ ہر سانس میں اللہ ہو اللہ کی یاد ہو اللہ کا ذکر ہو بندہ پوری طرح اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے اللہ کی عبادت ہو اللہ کی عبایت ہو اللہ کے لیے اخلاص ہو نماز ہو تو اللہ کے لیے روبا ہو تو اللہ کے لیے کسی <تصفح> کے ساتھ تعلق جوڑے تو اللہ کے لیے کسی کی عبادت کرے تو اللہ کے لیے کسی <تصفح> کے درازے میں شریک ہو تو اللہ کے لیے دے دو اللہ کے لیے نہ دے دو اللہ کے لیے ایسا تعلق جو دے یہ اور اس اسلام کا راستہ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت اللہ کے پیار اور اس کی محبت کا راستہ یہ تعلق کشیدہ نہ ہو کسی غیر اللہ کا کہیں نہ نا ہے عامت کا راستہ ہے اس راستے کو سمجھو اور پوری توجہ کے ساتھ اپنا دو آنا جانا اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے سونا چاٹنا اللہ کے لیے خرچ کرنا نہ کرنا اللہ کے لیے ہر کام اللہ کے لیے کیونکہ اللہ حب السد نے ہر عمل کی ہر کام کی ہدایت دے رکھی نیکی کا راستہ بدی کا راستہ سمجھا رکھا اگر سوچے اور غور کرے تو اس کا ہر عمل اللہ کے لیے بن سکتی اللہ کی یاد سے اللہ کے نام سے کبھی داخل نہ ہوتا یہ راحت اللہ کو منظور ہی نہیں یہاں بڑی توجہ کی ضرورت دیکھا آدم اسلام جنت کا خلون جنت کی ہمیش کی طرف کر بیٹھے ڈرگ سے امبا کی پہلی مخلوط پہلا انسان اللہ نے کوئی کرامت نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی پونج سے حیات پیدا کی فرشتوں کو مضبوط کر دیا جنت بھی دے دون کا اللہ کے ساتھ تعلق رکھا تعلق میں ظہون آ گیا جنت کے خلون اور جنت کی ہمیش جی کے سلسلے میں انہیں مشغول کر دیا گیا اور کہا کہ یہ دانا کھا لو اس طرف کو چکھ لو چکھ لیا حالانکہ اللہ نے جنت ہمیشہ کے لیے تھی پھر بھی اس کی ہمیش کی اندازہ سے طلب کرتے تھوڑا سا تعلق میں ظہور آ اللہ کا مقرب بندہ مکرم انسان اللہ نے جن سے نکال دیا ظہور نہیں چاہیے تعلق بننا بڑا پختہ ہو بڑا مضبوط ہو یوزف السلم کس کس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے اتنا صبر اتنے استقامت اللہ عمارہ بلس میں حسینیم ترین اور جلا ترین انسان کا امتحان امیر کثر کی بیوی کے ساتھ خرمت گاہ نے لے لی تخوا کا پہاڑ بن گیا مادہ کہہ کر اس کی بابت کو ٹکرا دیا حتیہ کے آگے چل کر جیل کنڈول کر اس قوم کی عورتوں کا مکر بڑھتا جا رہا تھا جیل کی سزا دور کرنی کتنے سال جیل میں رہے ایک ساتھی رہا ہونے لگا اس کو کہہ دے گئے کہ ام گرمے ہندو جب جیل سے باہر جاؤ تو ابھی کس طرح کے سامنے نہیں میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ جوس جیل میں بھی تک بند ذکر کرنا میرا اس کے سامنے اللہ بھا کے فرمایا فا انصا شہزان دیں فلاحی سب دی پر کی پر بڑھ کے سکر اور اس کی یاد میں ضرور آ دعا تو اللہ کی کرنی چاہیے لیکن اپنے ساتھی سے کہتی ہے حالانکہ سواہر گنجانی ہی وسائل ہیں وہ اللہ کا پر سپ کے مقربین سے یہ بھی نیچا تھا سلافت سکن سے ہی رہائی کری تھی پر میں صرف اسی بنا پر اس ایک جملے کی بنا پر ہم نے یوز اسلام کو مزید جیل کے اندر نو سال رکھا لیکن بندہ اللہ کو بتا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق لکھا ہو تو اس طرح ال کی بڑی عجیب شاید مشن دی بھی اللہ کو پکارتے تو اللہ لگے وی بارہ کی روس دار اللہ سینئر تھرم لچا ہوں پر شرک ہوں شرک کرتے شرک کرتے کرتے کشتی پر سوار ہوتے جب کشتیوں کی موجیں دیکھتے سمندر کی موجیں ان موجود کے تھکے تو سب کو بھول جاتے صرف ایک اللہ کو پکارتے فن مانا چاہ اللہ کو پکارتے اللہ ان کا بیڑا پار کرتے حالانکہ مسلم شرک کرتے کرتے بیٹھتے اترتے تو پھر شرک کرتے مگر اس دوران اللہ کو پکارتے اللہ ان کو حفاظت ان کی منزل تک پہنچا دیتے یہ تعلق بڑا عجیب تعلق ہے صحیح بخاری میں ایسا سب دیکھا روی معنی فرماتی ہے کہ ایک سیافام عورت کا حیم مسجد نبی میں تھا وہ کبھی کبھی مجھے ملنے آیا اور بعد اوقات ایک شیر پر تھی اور رو کر وہ شور یہ تھا تھام البا اللہ پارا بالکل انجانی کہ وہ ہار والا دن کتنا عجیب دن تھا جس دن میں نے اپنے پرگار پر کی قدرت کی عجیب نشانیاں دیکھی اور سب سے بڑی نشانی یہ اللہ کی قدرت کی تو اس نے مجھے تارے کم دل جات دے دی اور ہدایت ادا یہ شعر پڑتی ہو پڑتا میں نے ایک بار پوچھا کہ کیا کس کا یہ ہار کر اس نے کہا کہ میں ایک قوم کی خدمت گزار تھی لوڈی تھی سیاسان لوڈی اس قوم کی ایک بچی کا ہار صرف موتیوں کا چی اٹھا کے لے گی اس نے سمجھا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اٹھا کے دیکھ اب وہ ہار تلاش ہو رہا ہے الزام کمزوروں پر لگتا ہے پوری قوم نے مکمل اتفاق سے مجھے مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ ہار کو چوری کی تلاشی لی گئی سامان دیکھا گیا مگر وہ ہار برامد نہ ہوا کے نہ ہوا کہ اس کو برحدہ کر دو اور یہ ہار اس نے اپنے کسی خفیہ مقام پر چھپا رکھا بحثہ کر دو اور یہ بڑی عجیب اہمیت پوری قوم کے سامنے برہ ہونا اب میں سوچتی ہوں کہ کس کو پکار لوں یہاں کار میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے یہ بات دل پہ آئی کہ یہ مشرے کی لا تو بنا تو اس کو تو پکارتے لیکن جب ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور سمندر کی موجوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو بھول کر ایک پربڑ دکھا رہے پکارو مارا اس کو پکارنا سب سے ہے میں نے روسی اللہ کو پکارا کہ یہ اللہ تم میری عزت اور میرے سطر کی حفاظت کر لے چنانچہ یہ بیانگی کا عمل شروع ہوا وہ چین نیچے گزری اور وہ ہار درمیان میں ٹھہر چلی گئی اللہ نے دعا آج سن لی اللہ کو پکارا کیا تھا ایک مودی نے پکارا سیافام ماڈی نے پکارا اللہ نے دعا سن لی اس کی صبر کی حفاظت کی اس کی عزت کی حفاظت کی کہا کہ یہ معاملہ بھی تاج بخیز ہے لیکن اس سے تاج بخیز معاملہ یہ بنا کہ میرا دل اس قوم سے اچھا چو کہ میں نے ان کی خدمت کی دن رات ایک کر دیا اور اس قوم نے مجھے یہ سنا دیا اپنے انتظار میں ہوں کہ وہ کافلہ آئے اس کافلے میں شامل ہو جاؤں اس قوم سے بھاگ جاؤ اس قوم کو چھوڑ دوں اس کافلے میں شریف ہو جاؤں پھر جو میرا انجام ہو جو آج اچھا ایک رات قافلے کی آمد کا میں نے سنا تو اس علاقے میں گزر رہا تھا میں چوری چوری گھر سے نکلی اس قافلے میں شامل ہو گئے مقابلہ قافلہ کن کا تھا اثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ میں نے دیکھا کہ یہ بڑے عظیم لوگ اسی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے اسی اللہ کو پکارتے ہیں جس کو میں نے پکارا اس کے سامنے سجدے کرتے دمادے پڑھتے اس کا فکر کرتے ان کے اخلاق ان کی مہمان نمازی میں نے دل سے اس نام قبول کر لیا ظاہر طافلے کی منزل مدینہ مربرہ تھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے پہنچے اس قبول کر لیا یہ دان مندر اللہ کو پکارنے کا سلا اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا سلا اور ابھی اللہ کا کرم ختم نہیں ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس عورت کا خیمہ مسجد بےگار مسجد کی صفائی کرنا بات بات نمازیں پڑھنا اور سارے صحابہ اس کے میز بھر کیسے مسائل حل ہوتے دین بھی دنیا بھی اب یہ کام ختم نہیں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ اس کو مانو اللہ کے پیمبر اسے فراموش نہیں رکھتے آج نظر کیوں نہیں آ صحابہ نے کہا راز اس کا فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے آرام میں مقیم ہونا چاہتے تھے ہم نے اس کو دفن کر دیا فرمایا کہ تو لوگ والا قبر ہے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے اس کی قبر پر گئے محمد الرسول اللہ امام الانبیاء اور قائد الانبیاء افضد الرسول اس کی قبر پر کھڑے ہیں اور اس کا جرادہ کیا تفقس اور کیا عظمت ہے اللہ کو گبارا پھر اللہ نے کس طرح اپنی رحمت اپنی محبت اپنا پیار نشاور کر دیا دین کی رائے مل گئی عزت محفوظ رہ گئی سطر بچ گیا رسول کی صوبت حاصل ہو گئی مسلم نوی کا خیمہ مسلم کی صفائیاں نماز کا اللہ کے تگمبر کے جماعت اور کیا چاہیے یہ تو الحمد یہ علاوت کا راستہ کہ اللہ ہر چیز اللہ کا ذکر اللہ کے سامنے سردے نیکی امن یہ سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کے لیے دین اللہ کے لیے تعلق بنانا ہے تو اللہ کے لیے توڑنا ہے تو اللہ کے لیے ہر سانس میں اللہ یہ عمافت اور استسلام کا راستہ یہ اگر نصیب ہو جائے تو بندہ بڑا صاحب شہادت اسے سب کچھ مل گیا جب اللہ کا پیار مل جائے تو اس کے بعد اور کیا کبھی رہ گئی ان لمبوں آئی بار اخبار تک اخباروں ہے جبرین اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اللہ جبرین کو بلاتا ہے اور بلا کر خبر دیتا ہے کہ فلا بندے سے ہمارا پیار پڑ گیا اب بتائیے کوئی کمی ہے اس میں ارشے اللہ پر اس کا نام لیا جا رہا اللہ نام لے رہا جبرین کے سامنے خلاف بندے میں پیار ہو گیا تو آخر پاؤ تمبے پیار کرو اسے ایک دفعہ سورت اللہ صاحب نے کام سے کہا کہ ان اللہ امارا ان اقرا نے کہ سورت الکا وہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ مت میں سورہ کہاں پڑھ کے بھائی زاروں تبار ہونے لگے فما کیوں ارد کیا کہ آم باؤ سمانے اللہ نے میرا نام لیا ہاں ان منائی کا ہر پات اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو ہمارا ہی جبریل اس کا نام لے کر جبریل سے کہتا ہے کہ مجھے فلاؤ بندے سے محبت ہو گئی میرا پیار پڑے گیا ان سے پاحم بہت سے محبت کر اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دے حدیث میں تو اس کا پیار ارشے مدد سے اترتے نیچے اور حامی میں عرش جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان تک پہنچ جاتے وہ آج فرشتے وہ اس سے تیار کرنا شروع کرتے پھر آئس جیسے اس سے اترتے آسمان ہے سادے پر میں آسمان کے آسمان کے فرشتے اس سے تیار کرنے لگتے پھر چھٹے آسمان کے پھر پانچویں آسمان کے ہتھا کے آسمان ہے کل تک اس کا پیار پھیل جاتا ہے مشہور ہو جاتے چاہے دلہ اس کو ٹھکرا لیکن یہ حضافتی اور یہ تعلیم جو ہے یہ توبہ کا راستہ اس اسلام کا راستہ بڑا عظیم راستہ ساتو عسمانہ اس, اس کا پیار مشہور ہے فرش اس کا نام لے لیتے کہ اس بندے سے اللہ کو باہر اس بندے سے اللہ کو پیار اس کا پیار مشہور ہو جائے تم مجھ والے قبول یومن کیا تھا اس کا پیار آسمانوں سے نیچے اترتے زمینوں تک ہم اس کے قبول اور اس کے پیار کے جھنڈے زمین میں کاٹ دیتے ہیں کیا مت پھر دنیا والوں کے دنوں میں اس کا پیار پڑ جاتا کائنا کا ایک ایک ذرا اس سے پیار کرنے لگتا ہے پانی کا ایک ایک کترا درختوں کا ایک ایک پتہ اس سے پیار کرتے مشہور اس کا پیار ہے اللہ کا پیار کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ محبت ہے نیک لوگوں کی اس کی کیا احساس ہے <سؤال> اس کی احساس تھا پیار ہے <سؤال> کئی <سؤال> لوگ آپ ایسے جانتے ہوں آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ اس پر اپنی زندگی قربان کر دیں اس بنا پر اللہ کے پیار کی دنیا پر ہے صرف امام ببائی رحمت اللہ نے پوری کائنات کا صرف دل چاہتا ہے کہ اگر اپنی زندگی قربان کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو یہ سودا کو گھاٹے کا سودا لے خود ان کی رفات پر ایک شاگرد ان کے بن چاپی نے کہا تھا نا صرف تو میرا عمر ہی عمر محمد ابن اسماعیل کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ اپنی وہ سے کچھ حصہ لے کر ایمان بخاری کی عمر میں اضافہ کر دیتا اپنی عمر اس پر قربان کر دیتا اس پر فدا ہو جاتی تو موتی یا تم نے موحد میری موت تو ایک انسان کی موت ہے وہ کاب اور علم اور بخاری کی موت علم کی موت اس بنا یہ باتیں کیوں ہو رہی یہ زندگی ہے یہ اپنی ہے نشاور کیوں کی جا رہی اس کی احساس جو ہے منتخب کا پیار اور یہ پیار کا جھنڈا زمین پر کاٹ دیا جاتا ہے کیا مطلب کہ کچھ لوگ پیار نہیں بھی کرتے آپ کے دل میں یقین نہیں ہے چرا رہا کچھ لوگ دشمن ہوتے اللہ کے پیغمبر کے دشمن دشن تھا موسا کے مقابلے میں فلام تھا اس نے پیار نہیں کیا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے برو پا ہے تو ان مخلوقات کے مقابلے میں ان چند انسانوں کا کوئی شمار نہیں ان کا ذکر ہونا نہ ہونا برابر ہے کیوں پی کے مرغوں سے بدتر اس قابل نہیں ان کا ذکر کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیار کیا مطلب کے لیے آخر انہیں بھی پیار کرنا پڑے گا آج اپنی قبر میں اور جان افسوس نہیں کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے جرم کی بات ماننی ہوتی فلاؤ کو افسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ کاش میں نے موسا کی تباہ کرنی ہوتی کہ پیار وہاں بھی آ چکا ہے لیکن ملان اور تحسر کے سوا کچھ نہیں یہ ہے عبادت کا راستہ اللہ تعالی کے پیار کے ملہر یہ پیار کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ محبت کہاں سے کہاں پہنچ گئے بات اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی پھر یہ دنیا جیسی مرضی کٹے اور نہ دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے لیکن آخرت حیات ہے یہ برباد نہیں ہوگی اس میں محنتیں اللہ کا قرب اللہ کی ولایت اللہ کا دھان یہ سب کچھ مل جائے جواب محمد رسول اللہ عالم نے اس پیار کی عملی تعلیم دی انعامت کا راستہ بتایا صحابہ چل پڑے چل پڑے دنیا نہیں دیکھی دنیا تج دی اتباع کا راستہ اللہ کی توحید کا راستہ اللہ کی طرف رجوع کا راستہ اس نے اپنا لیا ان کا میدان دنیا کی طرف نہیں تھا دین کی طرف تھا اور تعلق اللہ ان کا اپن ہدف اور ٹارگیٹ تھا وہ حاصل ہوا اور کیا خوب حاصل ہوا اللہ رپر عزت ان کی کامیابی کا اعلان کر رہے ان کی ہدایت کا اعلان کر رہے ہیں ان کی صداقت کا اعلان کر رہے محمد رسول اللہ علیہ فرما رہے اور جنت تھی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی جنت تقسیم جنت جنت ہو رہی ایک آرابی بالکل ابھی بیگانہ اللہ کے پیغمبر سے راستہ پوچھا جنت کا راستہ اللہ عزت کے ساتھ تعلق کا راستہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا اٹھ کے جڑا گیا کہ اس پر عمل کروں گا اپنی قوم کو دعوت دوں گا ساتھ ساتھ سا یہ کہہ دیا کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا میں اس پہ کوئی کلو ہوگی نہ کوئی آتا ہوگا حدیث کے الفاظ میں جب وہ آپ نے آگے بڑھا تو سولہ فرمایا من سم رہا ہوں اگر کسی کو شوق ہو اس زمین کی پشت پہ چلتے پھرتے انسان کا دیدار ہو جائے تو اس آرادی کو دیکھنے میں چندے تو اثارتے کیسے مل گئے کیسے مل گئے اس علاوت کی بنیاد پر تعلق اللہ کی بنیاد پر ان کی زندگی اندیم کے لیے تھی انہوں نے دنیا کو طبق دے رکھی تھی دنیا کے ساتھ ایک باج واجبی تعلق تھا مگر اصل تعلق اللہ کے ساتھ تھا ہر بات میں اللہ ہر عمل میں اللہ اللہ سے کبھی تعلق کشیدہ نہیں ہوا پھر کیسی کسی بشارتے بڑھے کیسی کسی مشارتے رسول الماف لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے کو اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے جنت کے درخت دیکھے جنت کے خوشے دیکھے کے پھلوں کے ان تمام خوشوں پر میرے ایک صحابی ابو تحتا کا نام دیکھا کیسی کا بشارتی اسے تعلق اللہ بنا تعلق اللہ کی خبیر جس کوٹری میں بند ہے اس گھر کی ایک عورت کا بیان ہے اسلام ضرور کر کے اس نے بیان دیا کہ ایسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا بار اوقات میں نے اس کی کوٹری میں جھانکا بینوں میں بس ہے بوجھے دیں کمرہ مکفل ہے اور اس کے ہاتھوں میں تازہ پھنوں کے کھوش لے لاکھ میں سب کچھ تالا ان کے بندوں کی برباد نہیں کرتا ظلم اسلام کو تب کر چکا چچا کے ساتھ بچپن میں یقین ہو چکا ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا چچا نے تفارت کی اسلام کی دعوت پہنچی دل سے قبول کرنی ہے سوچا کہ چچا بھی اسلام قبول کر دے دعوت پہنچ رہی ہے دونوں اکٹھے اسلام قبول کرے لیکن چچا کو توفیق نہ ملی ایک دن آخر کہہ دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں سلمان سب لیکن میں تمہارا منتظر تھا تم تب سے مسلم ہو رہے تو کیا آپ ہو رہا ہو گیا کہ تمہیں یہ کام کرنے نہیں دوں گا اگر یہ کام کرو گے بھی تو تم سے اپنا سارا مال چھین لوں کہا جو کس مال کی بات کرتے ہو محمد صلی اللہ سلم اور ہر کوئی دنیا معافی ہے اللہ کے درم پر کے چہرہ مبارک پر ایک نکاح ڈالنا میں پوری دنیا کی قیمتی کس مال کی بات کر لباس تک اٹھا دیا کہ لباس بھی میرا ہے تمہارا اس لباس پر بھی کوئی حق نہیں بالکل اللہ کا بندہ جہاں جائے کیسے جائے بناخر ایک عورت کو ترس آیا اس نے ایک کمبل دے دی دو ٹکڑے کر کے ایک کو اوپر میں دے ایک کو نیچے پانتا اور اللہ کے کی طرف جم دیا مدینے کا کس دے جا کے اسلام قبول کر دیا اور اتفاق ایسا کہ ایک جہادی خاص میں تیار تھا پوچھا یہ کیا راستہ ہے کہا کہ جنت کا راستہ ہے اس میں شامل ہو گئے شہید ہو جنا محمد رسوم اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اتار رہے اور اتارتے ہوئے کیا پرواتے اللہ علما ہم سے بندے سے خوش ہوں سے خوش ہوئے ہوئی. ابن روح اللہ کے پیگمبر کے ساتھی صحابی عالم، قرآن کے, قرآن کے قاری، صاحب السر، صاحب صاحب بڑے صحابی. اللہ کے پیگمبر نے فرمایا تھا ان کی دو ٹانگے کے امن کے دن عرش پر سب سے بھاری ہوگی اور سے بھاری ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی کو شوق ہو قرآن کی, پر کی تلاوت کرے بالکل ترو تازہ کو اپنا دے وہ اللہ کے پر کی یہ دعا سن لیتے کہ یا اللہ میں اس سے راد بجا دیں راضی ہوں راضی ہو جاتا پرماتم کہ لوگوں کے بل قبر کاش آج قبر میں میں دفن ہو رہا یہ دعا میری نصیب محمد رسول اللہ ایک صحابی کو ختم کرتے اور کیا دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ دعا کر فرمایا کہ اللہ عمر کا هذا تک ہاتھ ون بتا رہا کوئی نہ ایک واحد نہیں تو کو یا اللہ اپنے اس بندے سے کہ تو اسے دیکھ کر اور یہ تجھے دیکھ کر کیسے کیسی کیسی کیسے کیسے کیسی, کیسی عزمت ہے کیسا کیسا مقام کیا محبت کا کی تعلق بلنا لے. امام اللہ کا راستہ تو گھڑیاں یہ شب و روز بڑے مبارک ہیں انہیں تعلق ملنا بڑا قیمتی ہے قرآن کی تراوت گناہوں ہو کے سبخشش. اللہ کے ساتھ جڑ اخلاص کا سوبا کہ یار اس دل کو ریاکاری سے پاک کر اس دل کو ریاکاری سے پاک کر دے ہر عمل تیرے لیے ہو ایک ایک سانس تیرے لیے ایک ایک بات تیرے لیے ایک ایک عبادت تیرے لیے روزہ تیرے لیے, لیے تراویز تیرے لیے قرآن کی تلازت تیرے لیے ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے یہ تعلق اسلام کا راستہ اور امامت کا راستہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کون ہے کہ بندہ جس قدر میرے عمل کرتا ہے جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جس قدر گناہوں سے باز آتا ہے جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے تو جنت سے قرب حاصل کرنے کا راستہ احمال سارے ہے ان بنیادوں کا جو ذکر کی اور جہنم سے دوری کا راستہ گناہوں سے اشتراک اس مندر کا تعین کرو رسول اللہ کی حدیث ہے نر جنت و اخرم میلہ اخبی کم شرا کے نہم بالک مولو خبردار جنت تم سے تمہارے جوتے کے تصویر سے بھی قریب ہے ایک فٹ کے فاصلے پر جنت ہے تمہاری بن نر مسلم بالک اور جہنت بھی اس لیے جنت اور جہنم بولو تمہارے ایک ایک فٹ کے فاصلے پر اب جنت کو قریب کرنا اس کو حاصل کرنا اس میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا توجہ کی ضرورت ہے چکنہ ہونے کی ضرورت ہے بعض اوقات ایک گناہ بندے کو جہنم میں پھینک دیتا ہے اور ایک نیکی بال وقت بندے کو جمن میں پھینک دیتی ہے ہمارے سالح کی حص اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا دعائیں کرنا نیک عمل کرنا اس کی ضرورت ہے اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ اس سے خوب استفادہ کرے رسول اللہ آسلم کی حدیث ہے انقار ان بکل فطرن رمضان کے مہینے میں ہر افطار کے اللہ تعالی اپنے پاس بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بڑا ایک موسم بہار اس کی قدر کرنی ہے ان تمام بنیادوں کی روشنی میں جن کا بے فکر ہوا اللہ مجر آپ کو تو حفیق فرما دے اکول کچھ ساتھیوں نے گزارش کی ہے دعا کے لیے جو ہمارے بھائی کچھ بہنے بیمار ہیں دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کامیاب راہ فرما دے اللہ ربرز تمام بیماروں کو شفاء کامیاب راہ فرما دے ایک ساتھی ہے پریشان ہے آپ سب سے گزارش کی ہے کہ دعا کریں اللہ ان کی پریشان دور فرما دے اللہ رب برز ان کو